الحمد والنعمة لك والملك لا جريك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ محترم اور پیارے سائم بھائیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں درود و سلام کے فضائل پر مشتمل رسالہ درود و سلام حدیث نمبر پندرہ ترمزی شریف کے حوالے سے منقول ہے حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یعنی فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خانے میں صرف کروں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ محمد اسی عمل کی وجہ سے اللہ مغفرت بھی عطا فرماتا ہے ادت مندی بھی عطا فرماتا ہے بھلائیاں بھی عطا فرماتا ہے خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے تو ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے آحکام حج میں حاضر ہیں درود پاک کے حوالے سے آپ نے سنا کہ جو بندہ اپنا سارا ہی وقت درود پاک میں صرف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تمام فکروں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ویسے تو بہت ساری مصنون دعائیں ہیں قدم قدم پر پڑھنے کی مختلف مواقع پر پڑھنے کی ان دعاؤں کا پڑھنا بہت بہتر ہے کہ وہ الفاظ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے ہم اگر انہیں ادا کریں تو بہت ہی مبارک الفاظ ہیں لیکن کسی کو دعائیں نہ آتی ہوں یہ آنے کے باوجود اس کا ذہن یہ ہو کہ میں بجائے اس کے دعا کروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پر رحمتیں ضرور نازل فرمائے گا تو یہ بھی بہتر ہے بہت سارے مشائق کا یہ معمول رہا کہ وہ ہر موقع پر ہر قدم پر مناسب حج میں کسی اور دعا کے پڑھنے کے بجائے دو دو سلام ہی کا ورد کیا کرتے تھے تو سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودو دو سلام کی عادت بنائیے اور کثرت کے ساتھ دو دو سلام پڑھا جئے سلو الحبیب اللہ مسل وسلم وبارک علا سعید نا مولانا محمد اماد الجود والکرم و علی و اسحابی وبارک وسلم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے سسلے احکام حج میں آج ہم طواف کے عملی طریقے پر گفتگو کریں گے کہ طواف کس طرح شروع کیا جاتا ہے اس کا ایک پھیرا پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے سات پھیروں کے کیا مسائل ہیں اور کیا احکام ہیں انشاء اللہ لزیز ہم آج کچھ تفصیل سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے حجرے اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں ایک وہ کونہ جہاں حضر اسود ہے ایک وہ کونا جسے رکنے عراقی کہتے ہیں ایک وہ کونا جسے رکنے شامی کہتے ہیں چوتھا وہ کونا جسے رکنے یمانی کہتے ہیں اب تو شروع کہاں سے ہوگا تو یاد رکھیے کہ طباب شروع ہوگا حضر اسود سے اب ایک پھیرا شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضر اسود جہاں نصب ہے جیسے یہاں حضر اسود نصب ہے تو اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر رکنے یمانی کی طرف جا کر بندہ کھڑا ہو جائے اور سب سے پہلے اس کا جو منہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور وہاں پہنچ کر وہ دعا کرے کون سی دعا لا الہ الا اللہ وح صدق صدا ونصر عبدہ وحظم وحدہ نثر الاحزاب دہ لا الہ الا اللہ دہ لا اہ وح دہ لری قہو الملک و الحمد و حل کل شع قدیت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اس نے کفار کی جماعتوں کو شکست دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اسی کے لیے حمد ہے وہ ہر شے پر قادر ہے ابھی حضرت اسد سے ذرا پیچھے کھڑے ہیں تھوڑا پیچھے ابھی حضرت کی طرف بڑھنا ہے بعد میں لیکن یہ یاد رہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے اجتبا کرنا ہوگا یعنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالنا ہے کندھا جو ہے دایاں یہ کھلا رکھنا ہے اور دائیں یعنی چادر کو نیچے سے نکالتے ہوئے اس طرح لے کر آنا ہے کہ اس کا سرا بائیں کندھے پر آ پڑے اب آپ نے حرکت نہیں کی ہے آپ بالکل حضر اسبد سے اس طرح کھڑے ہیں کہ آپ کے سیدھی جانب حضر اسبد ہے اب اگر موقع ایسا ہو کہ آپ بالکل اس سے متصل کھڑے ہیں بہت ہی بابرکت موقع ہے اور اگر رش ہے اور حج کے موقع پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو عمومی طور پر پیچھے جگہ ملتی ہے اگر آپ پیچھے بھی کھڑے ہیں تب بھی اس طرح کھڑے ہوں گے کہ حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اب آپ نیت کریں گے طواف کی نیت یوں نیت کریں گے اللہ انی ارید طواف بیتک المحرم محرم فیسرہ لی و تقبل ہُنی اے اللہ تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو مجھ سے قبول کر اب آپ نے نیت کر لی طواف کی اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے اس نیت کے بعد منہ ابھی کابے شریف کی طرف ہی رکھنا ہے اب سرکتے سرکتے یعنی بالکل برابر میں ہی کھڑے ہوئے تھے دو قدم آپ بڑھائیں گے حضر اسود کے بالکل مقابل سامنے کھڑے ہو جائیں گے اب جب حضر اسود کے سامنے آ گئے تو پھر اپنی ہتیلیوں کو اٹھانا ہے اور حجرے اسود کی طرف تیلیاں اٹھا کر یوں کہنا ہے بسم اللہ وحمد واللہ اکبر و والسلام علی رسول اللہ تو سن لیجیے بسم اللہ واللہ اکبر سلاۃ و سلام رسول رسول یہ کلیمات کہتے ہیں وقت ہاتھ اٹھانے ہیں نیت کے جو کلمات کہیں وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے اب حجر اسود کو بوسہ دینے کا مرحلہ آئے گا جو بالکل نزدیک کھڑے ہیں جو کہ وہ سامنے آ چکے ہیں تو اب جھک جائیں جھک کر حجر اسود کا جو خول ہے اس میں منہ رکھیں رخسار رکھیں بوسہ دیں لیکن آواز پیدا نہ ہو یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارکہ مس ہوئے ہیں جہاں اولیاء کے صحابہ کے لبہائے مبارکہ مس ہوئے ہیں کتنی سعادت کی بات ہے اور اگر آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ آپ حجرِ اسود کے سامنے حجر اسود پر بوسہ دے سکیں تو کوئی بات نہیں اللہ تبارک بطاللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے اگر حضرت اسود پر بوسہ نہیں دے سکتے تو آپ دور سے ہی کھڑے ہوئے حضرت اسبد کے سامنے کھڑے ہیں دور سے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ کا اشارہ کریں گے حضر اسبد کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چوم لیں گے اور اگر کوئی اتنا قریب ہے کہ کوئی چھڑی وغیرہ حضرت اسمد پر رکھ سکتا ہے تو وہاں رکھ کر اسے چوم لے تو حضرت اسبت کو چھڑی سے یا ہاتھ رکھ کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسا دینے کو استعلام کہتے ہیں تو استعلام کرنے کے بعد یوں سمجھیے کہ اصل طواف آپ کا شروع ہوگا استعلام کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے اللہ مغفلی ذنوبی وطاہر طاہرلی قلبی وشرح لی صدری ویسرلی امری وافی من منافی اللہی تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کو پاک کر میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر اور مجھے آفیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عفیت دی ہے حدیث پاک میں آیا کہ روزے قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا زبان ہوگی جن سے کلام کرے گا جس نے حق ساتھ اس کا بوسہ دیا اور استعلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا اب جو آپ کا رخ کعبے کی طرف تھا اس رخ کو پھیر لیجیے اب کعبے کی طرف جو ہے آپ کی سائیڈ ہوگی اور آگے بڑھنا شروع کیجئے اور یہ دعا پڑھیے اللہ ایمان بکا کا وہ تصدیق امبی کتابی کا وہ کا واتباعاً واتباعاً کا صلی اللہ, وسلم الا اللہ لا له ان محمد آمن تو کفر تو بل جب ترجمہ اے اللہ تج پر ایمان لاتے ہوئے تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اللہ پر ایمان لایا اور بت اور شیطان سے میں نے انکار کیا اب جب بندہ سیدھا ہو گیا یعنی اس کا جو بائیں سائڈ ہے وہ کعبے کی طرف ہو گئی اور اس نے گھومنے کا انداز اپنا لیا تو اب آگے بڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لیتے ہوئے اس طرح چلا جائے کسی کو ایزا نہ ہو حضر اسود کی طرف بڑھنے میں بھی اسے بوسہ دینے کے لیے بھی یاد رکھیے حضر اسود کا بوسہ دینا مستحب ہے اور یہ نہ ہو ایک مستحب کام کو کرنے کے لیے آپ کسی کو ایزا پہنچائیں حرام کام کریں اب جب آپ چلیں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے تین پھیروں میں رمل کرنا ہے رمل کہتے ہیں دوران طباف سینا تان کر اور جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے کو اس میں نہ بھاگنا ہے نہ دوڑنا ہے اور اگر ہجوم زیادہ ہے اور رمل میں اپنی یا دوسروں کی ایزا کا معاملہ ہے تو رمل ترک کر دے لیکن رمل کی خاطر رک نہیں سکتا بلکہ طواف میں مشغول رہے جب موقع مل جائے یعنی آدھے طواف میں اس کو موقع یعنی ایک چکر کے آدھے حصے میں رمل کا موقع ملا آدھے میں نہیں ملا تو جتنے میں موقع مل جائے اتنے میں رمل کرے بہتر یہ ہے کہ طواف خانہ کعبہ کے قریب سے قریب رہ کر کیا جائے لیکن بہت زیادہ رش ہے خوش و خزو متاثر ہو رہا ہے تو پھر آپ دور بھی رہ سکتے ہیں تو جب آپ بڑے ہیں حضر اسود سے آگے اور خانہ کعبہ کا دروازہ ابھی نہیں آیازم کے سامنے پہنچے ہیں تو وہاں یہ دعا پڑھے اللہ حاضل بہت بہت اے اللہ یہ تیرا گھر ہے والحرم ہرمک تیرا حرم ہے والامن امن اے اللہ تجھ ہی سے امان ملتی ہے ہاض اے اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگنے والے کی جگہ ہے پناہ مانگنے والے کی جگہ ہے فاجرنی من النار مجھے جہنم سے آزاد فرما دے کنعنی بما بیمار رز اے اللہ جو رزق دیا مجھے قانے اس پر کر دے بارک لی فی ہی اس میں برکت دے دے وخلوف على كل بخير اے اللہ ہر غائب پر خیر کے ساتھ تو خلیفہ ہو جا لا پناہ مانگنے والے کی جگہ مجھ کو جہنم سے آزاد کر جو دیا ہے اس پر کھانے کر دے میرے لیے اس میں برکت رکھ ہر غائب پر خیر کے ساتھ تو خلیفہ ہو جا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اسی کے لیے حمد ہے وہ ہر شے پر قاطر ہے اب بڑھتے بڑھتے کھانے کاوا کے دروازے کے سامنے گزرے رکن عراقی پہلا کونہ آئے گا حضر اسفت کے بعد وہاں یہ دعا پڑھے اللہ منی آغو زبکا مین شک کی و کی و شقا کی ون نفا کی وسو والولد اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شک اور شرک اور اختلاف اور نفاق اور مال و اہل میں واپس ہو کر بری بات دیکھنے سے پھر آگے بڑھے حتیم کی جانب اور مذابِ رحمت کے سامنے آئے رحمت والے پرنالے کے سامنے آئے تو وہاں یہ دعا کرے اللہم مازلنی تحت زل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقینی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیتا لا ازمہ بعدها ابداہ اللہی تو مجھ کو اپنے ارش کے سائے میں رکھ جس دن تیرے سائے کے سیوا کوئی سایہ نہیں تیری رات کے سیوا کوئی باقی نہیں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوص سے مجھے خوشگوار پانی پلا اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے پھر آگے بڑھے حتیم کے سامنے سے گزرتا ہوا رکنے شامی کے سامنے جا کر پہنچے وہاں یہ دعا مانگے اللہ اللہ حجم مبرورا وصائم مشکورا وزنبا مغفورا وتجارتا لن تبورا یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الى النور اے اللہ تو حج کو مبرور کر صحیح مشکور کر گناہ کو بخش دے اور اس کو وہ تجارت کر دے جو ہلاک نہ ہو اے سینوں کے باتیں جاننے والے مجھ کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال پھر جب رکنے یمانی آ جائے تو دونوں ہاتھ یا دانے ہاتھ سے تبرکن نہ چھو صرف بائیں سے اور چاہو تو سے بوسہ بھی دو اور نہ ہو سکے تو یہاں لکڑی سے چھونا یا اشارہ کر کے چومنا نہ چاہیے رکن یمانی کے حوالے سے ہم پچھلے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں یہاں یہ دعا پڑھی جائے گی اللہف اول یاد رہے کہ رکن شامی یا عراقی کو نہ تو چومنا یعنی نہ تو چومنے کی جگہ ہے یہ اور نہ ہی بوسا دینے کی جگہ ہے اس ایسا نہیں ہے جب چوتھے کونے سے یعنی رکنے یمانی سے آگے بڑھیں گے اور وہاں سے لے کر حضر اسبد تک کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہاں وہی دعا جامع پڑی جائے رب نا فی نا فد دنیا حسنتوں فل آخرات حسنت و کنا اذاب نار اور اس مقام پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر درز سلام ضرور پڑھا جائے یاد رکھیے کہ طواف میں یہ جو دعائیں بیان کی گئیں اس کے علاوہ بھی طواف کی دعا آتی ہے پہلے چکر کی دوسرے چکر کی تیسرے چکر, چکر کی آپ کے ہاتھ میں بس رفیق الحرمین شریف رفیق الحرمین شریف ہو اور آپ پڑھتے چلے جائیں اور کلیمات خیر کہتے چلے جائیں اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھواتے چلے جائیں ایک نیکی کا ثواب وہاں ایک لاکھ گناہ ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ دعا یا وضاحت پڑتے وقت طواف کرتے ہوئے رکیں گے نہیں بالکل مسلسل آپ کا طواف جاری رہے گا اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ چلا چلا کر دعا نہ پڑی جائے بلکہ اتنا پڑے کہ اپنے کانوں سے خود سن لیں اب جو ہے وہ چاروں کونے گھوم کر جب دوبارہ حضرت اسفت کے سامنے بندہ پہنچا ہے تو یہ اس کا ایک چکر پورا ہو گیا اور اب آخر میں یعنی اس چکر کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ آ کر یہ اس حضرت اسفت کو بوسا دے میسر ہو تو ہاتھ لگا کر چوم لے چھڑی لگا کر چوم لے یا پھر قریب نہیں آ سکتا تو دور سے اسی طریقے سے اشارہ کر کے استعلام کرے اپنے ہاتھوں کا بوسا لے اور پھر اگلے چکر کے لیے نکل جائے اس طریقے سے اس نے سات چکر کرنے ہیں لیکن استعلام آٹھ دفعہ ہوگا جب ساتواں چکر پورا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ اشتلام ہوگا اور اس اشتلام پر اس کا ایک طباف جو سات چکروں پر مشتمل ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے گا یاد رکھیے کہ طواف کی کئی اقسام ہیں جیسا کہ آپ پچھلے سیشنوں میں سن چکے ہیں تو یہ ضروری نہیں طواف کے لئے نیت تو شرط ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ جناب میں عمرے کا طواف کرتا ہوں یا طواف قدوم کرتا ہوں یا طواف نظر کرتا ہوں یا طواف تحیت المسد کرتا ہوں یا طواف نفل کرتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے مطلق نیت طواف کی ابتدا کے لیے طواف کو شروع کرنے کے لیے کافی ہے یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ طواف اس طرح کرنا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت اسود کے پاس آ کر حضرت سے پہلے آ کر پھر آگے بڑھنا ہے اور خانہ کعبہ کے دروازے سے ہوتے ہوئے حتیم سے ہوتے ہوئے چکر پورا کرنا ہے اگر کسی نے اس کا الٹ کیا مطلب بائیں طرف سے شروع کیا بجائے خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف جانے کے دوسری طرف چلا گیا تو جب تک خانہ کعبہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے اور اگر ایادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا گیا تو دم واجب ہے یوں ہی حتیم کے اندر سے طواف کرنا ناجائز حتیم کے باہر سے طواف ہوگا اور آج کل عملی طور پر ممکن بھی نہیں وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت تو اگر بال کسی نے حتیم کے اندر سے بھی طواف کر لیا اس کے طواف کا بھی ایادہ ہوگا اسی طریقے سے تباب سات پھیروں پر ختم ہو گیا سات پھیرے اس نے کر لیے اس نے سوچا کہ چلو ایک پھیر اور کر لیتے ہیں جان بوجھ کر آٹھواں پھیرا کر لیا تو یاد رکھیے یہ ایک نیا طباب شروع ہو گیا ہے اسے بھی پورا کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا اب اسے سات پھیرے کر کے ہی ختم کرے اگر اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھی ہے بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے اگر وہم یا وسوسے کی بنیاد پر آٹھواں پھیرا شروع کیا کہ شاید اب چھ ہی ہوئے ہیں اور یہ ساتواں کر رہا ہوں جب بھی سات پھیرے کر کے ختم کرے یعنی چونکہ یہ زیادہ کر چکا ہے لہذا اس اضافے کو بھی سات پورا کرے ہاں اگر آٹھویں کو ساتواں گمان کیا بعد میں معلوم ہوا کہ سات ہو چکے ہیں اسی پر ختم کرے ساتھ پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ طواف کی تسبیح آتی ہے جس میں سات دانے ہوتے ہیں وہ تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے اور جو یہ کونا ہو جائے اور حضرت اسمد کے سامنے آ جائیں استلام کرنے سے پہلے ایک دانہ نیچے کر دیں تو اپنے سامان کے ساتھ اپنی تیاری کرتے ہوئے اس تصبیر کو لینا مت پھولیے گا اگر کسی کو طواف کے پھیروں میں شک واقع ہوا کہ کتنے ہوئے ہیں تو اگر تو فرض یا واجب طواف ہے تو نئے سیرے سے سات پھیرے پورے کرے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور شخص بھی طواف کر رہا تھا اس نے بتا دیا کہ جناب آپ کے تو اتنے پھیرے ہوئے ہیں تو اس کی بات پر عمل کر لینا جائز ہے جیسا کہ نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ ملتا ہے کہ کسی کی رکعت نکل گئی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اب اسے یہ یاد نہیں رہا کہ میری ایک رقط نکلی یا دو رکت نکلی لیکن اتنا یاد ہے کہ میرا جو برابر والا ہے یہ میرے ساتھ ہی آیا تھا میرے ساتھ ہی آ کر نے نیت باندھی ہے تو اس کو دیکھ کر یہ اپنی رقط کا حساب لگا سکتا ہے تو جب شک واقع ہو اور ساتھ والا شخص بتا دے کہ آپ اتنے پھیرے ہوئے ہیں وہ عادل بھی ہے تو اس کی بات پر عمل کر لینا بہتر ہے اور دو عادلوں نے بتایا تو ان کے کہنے پر عمل ضرور کرے اور طواف فرد یا واجب نہیں تو ضنع غالب پر عمل کیا جائے گا یہ بات یاد رکھیے کہ طواف خانہ معظمہ مسجد الحرام شریف کے اندر ہوگا خاف مطاف کے اندر طواف کریں اور بہت زیادہ رش واقع ہو گیا ہے مسجد الحرام کے اندر اندر طواف ہو رہا ہے وہ کریں اس کے جو چھتے ہیں اس کے جو مختلف فلور ہیں یا بیسمنٹ ہیں وہاں طواف کریں یہ تمام طواف ہو سکتے ہیں لیکن مسجد کے باہر طواف نہیں ہو سکتا یعنی احاطہ مسجد سے نکل آئیں وہ جگہ جہاں جو مسجد نہیں ہے وہاں طواف کرنا جائز نہیں ہے یاد رکھیے جو ایسا بیمار ہے خود طواف نہیں کر سکتا اور وہ سو رہا ہے اسے کسی نے کسی وغیرہ پر بٹھایا اور طواف کروا دیا اس کا طواف نہیں ہوگا ہاں اگر سونے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے طواف کروا دو پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور سوتے میں طواف کروا دیا تو طواف ہو جائے گا یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص کسی اور کو طواف کروا رہا ہے وہ اگر اپنی بھی نیت کر لیتا ہے تو اس کا بھی طواف ہو جائے گا جسے ویل چیئر وغیرہ پر طواف کروا رہا ہے اس کا بھی ہو جائے گ اور طواف کروانے والے کا بھی ہو جائے گا طواف کرتے ہوئے کسی وجہ سے طواف کو روکنا پڑا مثلاً نماز کڑی ہو گئی طواف ہوئی ہی نہیں سکتا یا اس کا وزو ٹوٹ گیا تو واپس آ کر اسی پہلے طواف پر بنا کرے یعنی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آ کر اسے شروع کرے جتنے پھیرے رہ گئے تھے صرف وہی کئے جائیں گے نئے سیرے سے طواف کرنے کی ضرورت نہیں اور نئے سرے سے کیا تب بھی کوئی حرج نہیں اور اس صورت میں اس پہلے کو پورا کرنا ضروری نہیں اور بنا کی صورت میں جہاں سے چھوڑا تھا وہاں وہیں سے شروع کرے حضرت اسود سے شروع کرنے کی بھی حاجت نہیں یہ سب اس وقت ہے کہ جب پہلے چار پھیرے سے کم کیے تھے اور اگر چار پھیرے سے زیادہ کر لیے تو پھر نئے سرے سے نہ کرے بلکہ بنا رکھے یعنی مثلاً اس نے پانچ پھیرے کر لیے تھے اس کا وزو ٹوٹ گیا طواف میں وزو ضروری ہے جائے وزو کر کر آئے اور جہاں سے ٹوٹا تھا طواخ ختم ہوا تھا وہیں آ کر کھڑا ہو جائے اور وہیں سے بکیا جو پھیرے ہیں ان کو بجا لائے رمل صرف تین پھیروں میں ہے سنت ہے اور ساتوں پھیروں میں رمل کرنا مکرو ہے لہذا اگر پہلے ان میں نہ کیا تو دوسرے دوسرے اور تیسرے میں کرے پہلے چکر میں رہ گیا تو اب اس کے پاس دو آپشن یعنی دو مواقع ہیں دوسرے اور تیسرے میں کر لے ایک سے ہی محروم رہ گیا اگر ازر ہے تو کوئی مظاہرہ بھی نہیں اور اگر دوسرے اور تیسرے میں کرے اور پہلے تین میں نہ کیا تو باقی چار میں نہ کرے اگر پہلے تینوں میں موقع نہیں ملا تو ایسا نہیں کہ بکیا میں کر سکتا نہیں رمل کا موقع ہے ابتدائی تین پھرے. اگر بھیڑ کی وجہ سے رمل کا موقع نہ ملے تو رمل کی خاطر رکنے کی اجازت نہیں جہاں جہاں موقع ہاتھ آئے اتنی دور رمل کرے اور اگر ابھی شروع بھی نہیں کیا اور جانتا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے رمل نہیں کر سکے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ ٹھہرنے سے موقع مل جائے گا تو انتظار کر لے شروع نہیں کیا تھا تباف جب انتظار کر لے اور شروع کر چکا ہے تو اب رمل کے وجہ سے رکنے کی اجازت نہیں ہے یہ تمام مسائل بہار شریعت سے تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں رمل اس میں سنت ہے جس کے بعد صحیح ہوتی ہے بعض طواف ایسے ہیں جن میں صحیح نہیں ہوتی تو ان طوافوں میں رمل سنت نہیں ہے لہذا اگر طواف قدوم کے بعد کی صحیح طواف زیارت تک موخر کرے قارئن اور مفرد جیسے طواف قدوم کرتے ہیں تو اگر وہ اس کے بعد طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر صحیح کرتے ہیں تو رمل کریں گے اور اس کے بعد صحیح نہیں کرتے اور طواف زیارت کے بعد صحیح کرتے ہیں تو اب وہ اس طواف میں رمل نہیں کریں گے طواف کے ساتوں پھیروں میں استفاع سنت ہے یعنی سیدھا کندھا کھلا رکھنا یہ سنت ہے اور طواف کے بعد اجتبا نہ کرے یہاں تک کہ طواف کی نماز میں اگر استفاع کیا تو مکرو ہے کندھا کھلا رکھا ہے اس نے اجتبا صرف اسی طواف میں جس کے بعد صحیح ہو اور اگر طواف کے بعد صحیح نہ ہو تو اجتبا بھی نہیں طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ ایسی باتوں سے پرہیز رکھے جنہیں شراب متحر پسند نہیں کرتی مرد اور عورتوں کی طرف برا بری نگاہ نہ کرے کسی میں اگر کچھ ایب ہو یا خراب حالت میں ہو تو نظر حکارت سے نہ دیکھے بلکہ اسے بھی نظر حکارت سے نہ دیکھے جو اپنی نادانی کے سبب ارکان ٹھیک سے ادا نہیں کرتا حکارت تو کرنی ہی نہیں نا حکارت جب آ جائے گی تو پھر تکبر پیدا ہوتا ہے تکبر تو کرنا ہی نہیں ہے ہاں کسی مسلمان کو غلطی کرتا پائے نادانی کرتا پائے تو نرمی سے سمجھا دے وہ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے نہ سمجھے تو اس سے جھگڑے نہیں یاد رکھیے جب سات تو پھیرے پورے ہو گئے تو اس کے بعد طواف کی نماز پڑھنا واجب ہے طواف کے بعد مقام ابراہیم میں آ کر یہ آیت کریمہ و تخامی ابراہیم یہ پڑھ کر پہلی آیت پڑھے تبرک کے لیے پھر دو رکعت نماز طواف پڑھے کہ یہ واجب ہے پہلی رقط میں کل یا ایوہل کافرون۔ اور دوسری میں کل اللہ احد یہ پڑھے بشرط یہ کہ مکرو وقت نہ ہو تین اوقات ایسے ہیں جس میں فرد اور واجب نماز نہیں پڑھ سکتے سورج طلوع ہو رہا ہو بیس منٹ تک تقریباً ہو سکتا ہے مکہ کا جو طلع بلد ارض بلد ہے وہاں بیس منٹ نہ بنے لیکن احتیاط بیس منٹ اس کے بعد جب زوال کا وقت ہو اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو عام طور پر 20 منٹ بتایا جاتا ہے تو یہ تین جو اوقات ہیں اس میں کوئی بھی فرض یا واجب نماز نہیں پڑھ سکتے اگر یہ مقروب وقت نہیں ہے تو طواف کی نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرے اور بال کسی نے پڑھی ہی نہیں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں یہ اس کے ذمہ باقی ہے جتنے بھی طواف کیے اور نماز طواف کی نہیں پڑی اس کی قزا کرنا باقی ہے جب بھی قزا کرے گا وہ ادا ہو جائے گی لیکن تاخیر کرنا بہت زیادہ برا ہے مقام ابراہیم پر مقام ابراہیم کو آپ اب جانتے ہی ہوں گے خانہ کعبہ کے سامنے جو ایک سنہری رنگ کا کال رکھا ہے اور اس خول کے اندر ایک شیشے کا فریم ہے اور فریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک چھپے پتھر ہیں اسے مقامی ابراہیم کہتے ہیں اس کے پاس آ کر نماز پڑھے یعنی اس کے مقابلہ کر نماز پڑھے اگر قریب جگہ نہیں ملتی تھوڑا دور چلا جائے لیکن بہتر ہے کہ اس کا سامنا رہے تو نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے یہاں حدیث میں ایک دعا ارشاد ہوئی بہت ہی پیاری دعا ہے اللہ قطعی و علیہ فقبل معذرتی اے اللہ تو میری پوشیدہ کو جانتا ہے ظاہر کو جانتا ہے میری معذرت قبول فرما لے تالم حاجتی فاطنی سوالی اے اللہ تو میری حاجت کو جانتا ہے مجھے سوال عطا فرما تالم معافی نفسی فخلی جنوبی اے اللہ جو میرے اندر ہے تو وہ جانتا ہے میرے گناہ معاف فرما دے اللہ کا یباشر قلبی اے اللہ میں تُس سے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب میں سہائیت کر جائے وَيَقِينًا سَادِقًا حَتَّى عَلَمُوا أَنَّهُ لَا يُسِيبُنِي إِلَّا مَا قَتَبْتَ لِي اور اے اللہ میں تُس سے یقین سادق مانگتا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تُو نے میرے لئے لکھا ہے اور جو کچھ تُو نے میری قسمت میں کیا میں اس پر راضی ہوں وَرِدَمْ مِنَ الْمَاشِيَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اے سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والے حدیث میں ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا غم دور کر دوں گا محتاجی اس سے نکال دوں گا ہر تجارت سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا دنیا ناچارو مجبور اس کے پاس ہو کر آئے گی اگر کہ وہ سے نہ چاہے اتنی پیاری دعا ہے طواف کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں اس مقام پر بعض اور دعائیں بھی روایتوں میں آئی ہیں ایک دعا یہ ہے اللہ حاضل حرام و مسجد الکل حرام ابت الحرام حرام و, و نا ابد وبن ابد وبن امتق آتی بنو بن کثیر و خطا جمتوں سیا وقام کا منار اللہ معاف و انتور رحیم اے لائ ترا عزت والا شہر ہے تیری عزت والی مسجد ہے تیرا عزت والا گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیرے بندی کا بیٹا ہوں بہت سے گناہوں بڑی خطاؤں برے اعمال کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کی جگہ یہ جگہ ہے اے اللہ تم مجھے عافیت دے اور ہم سے معاف کر ہم کو بخش دے بے شک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے یہ مسئلہ بھی فکہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے مقامی ابراہیم میں نماز ادا نہ کر سکے تو مسجد شریف کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھ لے اور مسجد الحرام کے علاوہ بھی کہیں پڑی تب بھی وہ ہو جائے گی سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد نماز پڑھے بیچ میں فاصلہ نہ ہو اگر نہ پڑھی تو عمر بھر جب پڑھے گا ادا ہی ہے قضا نہیں مگر برا کیا تو سنت فوت ہوئی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا تھا قضا رہے گی وہ سمراج یہ اس کے ذمہ باقی رہے گی اس نے ادا کرنی ہی کرنی ہے لیکن اس تاخیر کا گناہ نہیں ملے گا لیکن یہ ہے کہ برا کیا اس نے اب جب اس نے نماز پڑھ لی تو اب ایک اور عمدہ عمل اس نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب خانہ کعبہ اور حضرت اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے ملتظم کہتے ہیں یہ وہاں آئے گا یہ پورا عمرہ کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ عمرہ کرنے والا کس طرح جو ہے وہ ظاہر اس, اس فریضے کی ادائیگی کرے گا اب وہ ملتظم کے پاس آئے گا اور یہاں آ کر کبھی دایا رخصا رکھے گا کبھی بایا رخصا رکھے گا اور نصیبوں والوں کو ملتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کو چھونا ہاتھ لگانا اپنا رخسار رکھنا اور یہاں کی دعا یہ ہے یا یا لا قدرت والے اے بزرگ تو نے مجھے جو نعمت دی اس کو مجھ سے ظاہل نہ کر حدیث میں فرمایا گیا جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کے ملتظم سے چمٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں نہایت خوشو خضو اور آجی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے اور دروز شریف بھی پڑھے اس مقام کی ایک دعا یہ بھی ہے الہی وقفت تو بابی کا وارجو تو بحتابی کا کا الہی میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں تیرے آستانے سے چمٹا ہوں تیری رحمت کا امیدوار ہوں کا تیرے عذاب سے ڈر رہا ہوں اللہ اللہ میرے بال میرے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے اللہ کما سنتا وجہ غیر فصن وجہ تی غیرک اللہ جس طرح تونے میرے چہرے کو اپنے غیر کے لیے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا الہ العالمین تیرے غیر سے سوال کروں اس سے بھی محفوظ رکھ من النار ہماری گردنیں ہمارے والدین آبا و اجداد کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے یا کریم یا غفار یا عزیز یا جبار اور اے کریم اے جبار اے غالب جبار اے رب تو ہم سے قبول کر ابا نا تقبل منا انك انت سمی تو قبول کرنے والا مہربان ہے اللہم رب حاضل بہت آتیق آتی آتی رقاب نمنار اے بیت عطیق کے رب ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما واحذ نئی رضیم شیطان مردود سے ہمیں پناہ عطا فرما وقفینہ کلسو اور اے لاہ بائی ہر برائی سے ہماری کفایت کر وہ بما نا بیمار جو دیا ہے اس پر ہمیں قانے رکھ وہ لنا فیما تی تنا اور اے اللہ جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اللہم جعلنا من اکرم وفدک علیک اے اللہ اپنے عزت والے وفد میں سے ہم کو کر دے اللہم لک الحمد وعلا نعمائک اے اللہ تیرے نعمتوں پر تیری حمد ہے وافضل صلاتک علی سید انبیائک اور تمام انبیاء کے سردار پر افضل صلات ہو وجمع رسولک اور تمام رسولوں پر سلاد ہو وہ اصیا تیرے برگزیدہ بندوں پر سلاد ہو ولی و صحبی و اولیا عا اور حضور کی آل اصحاب اور اے اللہ ترے پسندیدہ بندوں پر سلامتی ہو تو محترم اور پیارے سے بھائیو دیکھا آپ نے کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ دعائیں ہیں اکثر وہ دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے جاری ہوئی ہیں وہ مبارک الفاظ ہیں جس کے ساتھ اللہ کے فرشتے اور انبیاء اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں ملتظم پر چمٹتا رہے یا دعائیں کرتا رہے اور گڑگڑاتا رہے جو مانگنا ہے مانگ لے یہ مقام قبولیت ہے اس کے بعد یاد رکھیے کہ جس طواف کے بعد صحیح ہے اس میں نماز پڑھ کر ملتظم پر آنا ہے اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں اس میں پہلے ملتظم پر آنا ہے اگر موقع ملتا ہے تو اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو دیکھیے پورا ہی سفر جو ہے یہ ہے اتباع کا سفر کسی کی ادا کو ادا کرنے کا سفر تو یہاں ہم نے اسی طریقے سے معاملات انجام دینے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں یہاں عقل کو کوئی دخل نہیں یہاں تمام چیزیں جو ہیں وہ منقولات ہیں جس طرح کہا گیا اسی طرح ہم نے کرنا ہے بس کمی اس بات کی ہے کہ بیشتر لوگ ان احکام سے نواقف ہوتے ہیں ایسا تو ہوتا ہے کہ وہ حج کی آرزو اپنے دل میں رکھتے ہیں عمرے کی آرزو اپنے دل میں رکھتے ہیں ساری عمر تڑپتے ہیں اکتجائے کرتے ہیں لیکن مسائل کے معاملے میں بہت سارے لوگ کورے ہوتے ہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا تو ایسا آخر کیوں ہے ہم اس چیز کو دور کر سکتے ہیں اس مقدس سفر کو ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اس سفر کی روحانیت کو خوب سے خوب بڑھ کر پا سکتے ہیں یہ تمام اسی وقت ہوگا جب ہمیں بہتر معلومات ہوں گی جب ہمیں دینی معلومات ہوں گی اور دینی معلومات کب ہوں گی جب ہمیں دینی معلومات حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا ہماری صحبت ایسی ہوگی کسی نے ہمیں یہ سکھایا ہوگا کہ یہ ایک بہت عظیم فریضہ ہے اس کے لیے معلومات حاصل کرو اس کے لیے ظاہری آداب بھی سیکھو اور باطنی آداب بھی سیکھو اس کے لیے عشق و محبت کی چاشنی بھی حاصل کرو اور یہ سب کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت درکار ہوتی ہے تو ملتظم کے بعد اعتواف کے سمجھے ملتظم کے بعد اب آبر زمزم کی طرف آنا ہے اللہ اکبر پر زمزم کا کنواں تو آج کل نظر نہیں آتا اس کو ڈھاپ دیا گیا ہے مطاف کو چوڑا کرنے کے لیے لیکن اس کا پانی جگہ جگہ پر دستیاب ہوتا ہے وہاں آ کر اب پانی پینا بھی سمجھے اس پورے عمرے کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے دیکھیے اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے جو پانی نکلا اس کی کتنی برکتیں ہیں کہ حکم دیا گیا کہ یہاں آ کے اب پانی پینا ہے اور کیا ہی عظیم پانی ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ زمزم جس مراد سے پیا جائے وہ مراد پوری ہوتی ہے لما شریبہ لہو جس مراد کے لیے بھی پیا جائے گا پوری ہوتی ہے اور اس وقت کی دعا یہ ہے یوں دعا مانگے اللہ میں انسلو کا علم نافیاؤں و رسکوں وا فیاؤں ومل متقبال اور شفا امن اے اللہ میں تصے علم ناف شادہ رزق اور امل مقبول اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں یا وہی جامع دعا پڑے یعنی اللہ ربنا تین فی دنیا ہنسنا تو پھر اللہ خیرت حسنا اور کہنا آغاب نار اور حاضری مکہ تک جب تک جو ہے وہ پانی میسر آ سکے پیتا رہے اور اپنے جو ہے وہ مرادوں کو حاصل کرتا رہے بہت ہی بابرکت پانی ہے اور جب بھی پیو پیٹ بھر کر پیو حدیث میں آتا ہے ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے اور ویسے آج کل مطلب یہ موقع تو میسر نہیں کہ کوئی اس کنویں کو دیکھ سکے لیکن پھر بھی فضیل سن لیجئے کہ جو چاہے زمزم کے اندر نظر کرے اس سے نفاق دور ہوتا ہے دل سے تو محترم اور پیارے سہم بھائیو آج کے سلسلے میں ہم نے عملی طور پر جو طواف کرنے کا مرحلہ ہے اس کے حوالے سے ضروری معلومات ضروری باتیں ہم نے سیکھیں کچھ تفصیل کے ساتھ سیکھیں پوری دعائیں پڑھیں پوری دعائیں آپ نے سنی ان کا ترجمہ بھی سنا اب اگلا مرحلہ ہے صحیح کرنے کا صحیح اور حلق کے بعد ہی عمرہ, عمرے کی تکمیل ہوتی ہے عمرہ مکمل ہوتا ہے انشاء اللہ عزیز اگلے سلسلے میں آپ صحیح کے حوالے سے ضروری احکام اپت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی خیر و برکات عطا فرمائے عامن بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم